جب بھی ناس نہ جائے گا تم یاد کرنی کی جلدی میں قرن کے ساتھ اپن زبان کو حرکت نہ دو